اشہد بعد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 نبی ویمو تسلیم اللہ, ان اللہ يصلون آمنوا محمد كما صليت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا بل لحما وحی لنا من امرینا رشد لا علاح اللہ عں تسان کا كنت من الظالمين ان الله اللہ نم الوکیل یا قوم برحمتی کا استغیف لا علاح اللہ عں تسان کا كنت من الظالمين وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الحمد الحمدللہ آج 9 جون دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 185 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورة النحل کی آیت نمبر نائنٹی نائن سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر نائنٹی ایٹ کے اوپر میں نے کافی تفصیل گفتگو کی تھی فعد قورت القرآن فسط بل شعیت پس تم جب کبھی بھی قرآن کی قرآد کرو تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ اس میں, میں میں نے کافی تفصیلن گفتگو کی تھی عقیدے کے اعتبار سے بھی فقی احکام و مسائل کے اعتبار سے بھی باقی قرآن حکیم میں جو اس حوالے سے کیا اپروچ ہونی چاہیے خصوصا بسم اللہ کے حوالے سے میں نے اس حوالے سے کوئی پوائنٹ چھوڑا نہیں تھا کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی ایک چیز اس میں سکپ ہو گئی مجھے اچانک ابھی یاد آ گئی اگرچہ میں قرآن کے تعارف میں چھ لیکچرز کے اندر قرآن سے متعلق فورٹی پوائنٹس ڈسکس کر چکا ہوں چھ گھنٹوں میں ان میں میں نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہوا ہے قرآن میں جو اس قسم کی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہے یا قرآن کے اسلوب کے اوپر ڈسکشن ہے قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب ہے قرآن حکیم کا سٹائل کیا ہے اس طرح کے سارے ٹیکنیکل ٹاپکس میں نے فورٹی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کر لیے ہوئے پہلی چھ کلاسز کے اندر ان میں میں نے یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن چونکہ اس کے ساتھ جڑے میں چاروں میں ساتھ ہی اس کو بریف کر دوں چھوٹی سی چیز ہے کہ سورہ اطوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ اطوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تیرہ کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہو رہا ہے اور سورہ اطوبہ سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے اگرچہ وہ ایک بسم اللہ جو یہاں پہ نہیں تھی گنتی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے ایک سو چودہ پوری کر دی ہے وہ سورت النمل کی آیت نمبر تیس ہے وہ انہ من الا مان وہ ان بسم اللہ الرحمن رحیم لیکن یہاں پر سور التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ شریف نہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو سعید علی نے فرمایا کہ سور ا سورہ سور براح، اسے برا کا لفظ بھی اس کے لیے سٹارٹ ہی اسے ہوتی ہے یعنی اعلان برات ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیسے ہو سکتی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی طرح صورت نازل ہوئی ہے مشرقین عرب کے اوپر جو فائنل عذاب آنا تھا اس کا حکم اس کے اندر نازل کیا گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے اس کا اظہار اس کے سٹارٹ میں نہیں کیا اللہ تعالیٰ ذکر کر بھی دیتا تب بھی کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہونی تھی لیکن ایک اسپیشل پروٹوکول دیا کہ سورہ التوبہ توبا عذاب کی خبر تھی جس طرح کے اگلے انبیاء پر ایمان لان آنے کے سبب ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا تھا آسمان سے عذاب نازل فرما کے اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا صحابہ کرام کی تلواروں کی شکل میں اور اس کا ذکر بھی سور توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں کو ان پر مسلط کر دی ہے جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کرنے پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عذاب آتا تھا اس نبی کے انکار پر بھی آلموسٹ تیئیس سال کے بعد یہ فائنل عذاب آیا کہ اب چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو عرب کی سرزمین میں رکو گے تو ایمان کی حالت میں رہو گے ادر وائز قتل کر دیے جاؤ گے یا پھر عرب کی سرزمین کو چھوڑ دو یہ حرم کی سرزمین اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے مخصوص فرما لی ہے یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی یہ ہر نبی کے کیس میں ہوا ہے جو رسول بن کے آتا ہے نبی یعنی جو دھمکی لگاتا ہے اپنے مخالفین کو قومی نوہ تباہ کر دی گئی صرف اہل ایمان بچائے گئے قوم عاد تباہ کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا گیا قوم سمود تباہ ہو گئی صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھی بچے فرونی غرق ہوئے ہمارے نبی کے کیس میں بھی یہ ہونا تھا کہ مخالفین غرق ہوتے مشرقین عرب بھی اور رومز بھی اور پرشینس بھی لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل لیا سنت اپنی جگہ رہی کہ یہ برباد ہوں گے طریقہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط ہوں گی جہاد اور قتال اس امت میں عذاب استیصال ہے ان کفار کے لیے جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت کا انکار کیا اور ظاہر اسپیسیفکلی وہ کفار جن تک نبی الاسلام نے دعوت پہنچائی تھی آج کے کفار کے لیے چیز نہیں ہے کہ انہیں ہم نے زبردستی یہ آفر پیش کرنی ہے یہ خاص حکم اس وقت کے لیے تھا بعد میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی اور اس میں ظاہر ہے زیاتیاں بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خلفہ راشدین کے جہاد اور قتال کو تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ بنو امیا بنو عباس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیے سیٹ کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ دوسرے نان مسلم کنٹریز کے اوپر حملہ کرتے ان کو کہتے اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو ہم یہاں پہ عدل و انصاف قائم کریں گے جنہوں نے اپنے ملکوں میں اتنا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا تو انہیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں تھا بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ سورہ ا اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی لے کر ایک ننگی تلوار کی شکل میں نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی اس کے اندر واضح دھمکی دی گئی تھی یہ اس کے پیچھے ایک تھی اب آیت نمبر نائنٹی نائن پہ آ جائیں جو پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں آیا کرو کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کرنے کی بجائے اس سے خام کوئی غلط رزلٹ نکال کے گمراہی کا راستہ نہ کھولو اس لیے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے ورگلائے نہ کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی غلط رزلٹ نکالوں اس کا یہ مطلب نہیں یہ کتاب گمراہ کرتی ہے نہیں وہ رزلٹ بھی قرآن سے غلط نہیں نکل رہا ہوگا لیکن لوگ جان بوجھ کے نکالتے ہیں اس شیطانی اپروچ سے میں بچ جاؤں اب مجھے بتائیں اییا کا و بدو کا کے ہوتے ہوئے کون سا شیطان ہے جو کامیاب ہو گیا کروڑوں لوگوں کو یہ بات منوانے پر کہ آپ مرے ہوئے بابوں کو پکارنا شروع کر دیں مدد کے لیے اس آیت کے بعد تو کوئی گورا بھی ریزلٹ نہیں نکالے گا کلیئر کٹ آیت تھی لیکن دیکھے لوگوں نے پوری پوری تفسیریں لکھی ہیں ترجمہ ٹھیک کی ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو سے مدد مانگتے ہیں یعنی دعا ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آن القوہ والا اردوان لیکن ایک وہ مدد ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے کرنا شرک ہے ام میں یوجیب المتر ویفم خلاف الم اللہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے یعنی اگر تمہارا عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی دعا سنتا ہے گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا بھلے تم کہتے رہو کہ میں یا شیخ ابدل جلانی جیلانی المدت تبصل کے طور پہ کہہ رہا ہوں لیکن اللہ کے نزدیک تم نے ابد القادر جیلانی کو خدا مان لیا یہ اللہ نے ڈیفینیشن کی ہے تو ایا کا نبود و ایا کا نسطین کے ہوتے ہوئے اتنا بھیانک رزلٹ نکالنا کہ تفسیر میں آپ بزرگ بابوں کو ثابت کریں پوری پوری کتابیں لکھیں تو یقینا یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان لوگوں نے اعوذ باللہ من نے شعیطان رجیم نہیں پڑھا تھا تفسیر سے پہلے اور قرآ سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے قرآن کو انہوں نے اپنا ٹیچر نہیں مانا بلکہ خود قرآن کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی تو ہے پھر اس کا end یہی نکلنا تھا اس لیے اللہ تعالی سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے الشیطان شعیت پڑھنا ہے باقی میں چونکہ آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس آیت پہ پچھلی دفعہ بول چکا مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آج کی گفتگو سے ربط بنانے کے لیے مجھے یہ بات کرنی پڑی کیونکہ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 99 اس میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے انہ لئی صلاح سلطان انا ددین آ منو بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں کس کا شیطان کا یہ اس کی زمین پچھلی عائد کی طرف سے فسط عائد بلاہ من شعیط اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا رب یا توکلون اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتا چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹکے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے جو شیطان کے ہتھے چڑے میں اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے رزلٹ یہ کہ آپ پھر شیتان کے اہلا کار بن گئے یہاں پہ کئی لوگ ایسے میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا چار سال پانچ سال چھ سال کسی کو دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئے ہے اب اللہ تعالی کی طرف سے ڈسین ہو چکے کہ اس کو اولاد دینی ہے بس وہ شیتان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی اولاد تو ہونی تھی بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈال گئی ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے وہ بندہ بیرون ملک تھا وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالی اولاد دے گا وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا اس کی خوش قسمتی اور شطان کی بدقسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا اس میں میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا ان ساری چیزوں کو ثابت کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت میں چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا جب اس نے میری وہ گفتگو لائی بیٹھ کے سنی ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا درس ہوتا تھا آٹھ دس لوگ ہی ہوتے تھے یہ میں کوئی دو آٹھ نو کی بات کر رہا ہوں آٹھ سے کوئی پندرہ سال پہلے گی تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کہا جی نہیں جاؤں گا نہیں گیا چند دن بعد وہ جب واپس گیا وائف کے ٹیسٹ کروائے یو کے میں جا کے تو انہوں نے کہا آپ کی تو پریگنسی پوزیٹو ہو چکی ہوئی ہے اور کب کی پوزیٹو ہوئی ہوئی ہے اس کے یو کے سے آنے سے پہلے کی وہ پیگنینسی ٹھہر چکی تھی شیتان کو تو پتا چل گیا کہ ٹھہر چکی ہے. وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا یہ تو نا امید تھے کہ پتا نہیں کیونکہ وہ طبیعت نہیں بگڑتی دو تین ہفتوں تک بعد میں پتا چلتا ہے اسٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پیگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا. وہ خواب خواب بابے کے کھاتے میں تھی اب ماشاء کا جوان ہو چکا بھائی تو یہ دیکھیں وہ ایک لمے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنا تجربہ بالکل ہے تجربہ ٹینڈولکر تجربہ سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے ہیں وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے ہی نکلاؤں بالکل جاؤ ہندو ہو جاؤ بلکہ اس سے بھی بہتر بتا ہوں یو سنگھ نے ایک اوور پہلے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو اور اگلے اوور میں چھ چکے مارے تھے یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو چھ چکے پڑے ہو گیری سوبر نے مارے تھے اسپنر کو اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے اسپنر کو فاسٹ بالر کو چھ چکے اور کیا کہ جاؤ سکھ مار جاؤ سارے سب تو بڑا بزرگ پھر یو راج سنگھ کینسر کا مریض اب تو ہر سروائو کر گیا تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں چند واقعات ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا یہاں پہ جناب تعویز بھی لٹکائے ہوتے ہیں پھر بھی زیرو سے آؤٹ ہونے نے. ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو بھی ہار کے سلام ہے جناب امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے ٹھیک ہے خیر منا لو میں بتا رہا ہوں اگر امریکہ نے ہار ڈالا نا کرکٹ کو پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے وہ میڈلز لے رہے ہیں نا چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہر ڈالتے ہیں نا وہ بس پہلی تین پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں. یہ میں کے طور میں بات کر رہا ہوں ریالٹی بھی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے سلطان شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گاٹھ لیتے ہیں خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا فلانے یہ کر دیا وہ تو تیار بیٹھے ہوئے اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے وہ تو آگ لگا دے گا بہی مشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے یہ نہیں ہے اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے جو جنت کا یاقوت ہے حضر اسود اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے سنت پہ عمل کیا امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا اور یہ حضرت حزبت وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے جامعہ تر میں ادیس ہے یہ جنت کا یاقوت ہے زمین پہ اتارا گیا اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ویسے جو لوگ خام خاں اس طرح کی کتابیں ملاتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے تیرہ نمبر ان لکی ہے جاز میں تیرہ نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں یا بلڈنگ میں تیرہ نمبر آپ نے نہیں رکھنا اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے تو ہم پرست ہوتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ ریزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی سو دفعہ تیرہ نمبر رکھے اور سو کی سو دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ تیرہ نمبر ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ تو کئی لوگوں کے لیے بارہ نمبر بھی انلکی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے لیے گیارہ نمبر انلکی لکی ہو جاتا ہے یہ نمبر نہیں انلکی ہوئے ہوتے ہیں نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ ازمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی آپ اللہ پر توکل کریں گے امبیا کرام تو ان لکینی ہوتے نا انہیں بھی ازمایا گیا آل البید کو ازمایا گیا صحابۂ کرام کو ازمایا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ازماتا ہے تکلیف کے ذریعے من نقص اموال و الفصیبت سمارات ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں ان کی اپروچ ہے انا علی راج بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے یہ جو تکلیف آئی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس نے بھی واپس چلے جانا ہے کیوں ہم نے تو واپس چلے جانا ہے دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہوگی نا دنیا سے تو ختم ہوگی نا تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو ہاں دنیا میں اچھے مال کیے تھے جتنی مرضی مشکل زندگی تھی مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی اگر اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولیب بل تعالی, تعالیٰ اللہ تعالی کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اللہ منہم اللہم اجرنا من النار تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی گانٹتے ہیں شرک کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے جن آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا تابع فرمان کر دیا میرا جو شیطان ہے وہ متی ہو چکا ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے نبی السلام کے بعد کسی بھی شخص کے لیے بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو کوئی بزرگ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہنڈریڈ معصوم ہوگا غلطی سے اس کے ساتھ شیتان باقیوں کو تو چھوڑ دیں مولا علی کو دیکھ لیں مولا علی جب ایک جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے اس کی گردن اتارنے لگے اس نے تھوک دیا حضرت علی جو ہے اس کے سینے سے نیچے اتر گئے وہ بڑا حیران ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے سوار تھا لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا دیکھیں نا یہ تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا نا تو اب اس میں چونکہ میری ذات انوالو ہو گئی ہے اب یہ اخلاص پہ مبنی نہیں رہی چیز تو میں پیچھے ہٹ گیا وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا دیکھیں اس نے تو تھوکا تھا آج تک ہم کہتے ہیں کرم اللہ حج ال کریم اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے ٹھیک ہے ہم حضرت علی کے چہرے کے لیے آج تک دعائیں کر رہے ہیں تھوک تو ایک دفعہ پڑی ہوئی ہے اور دعائیں کروڑوں لوگوں کی انہیں پہنچ رہی ہیں اسی واقعے کی طرف اشارہ یا بعض خوارج تھے جو حضرت علی پہ تھے اہل سنت کے ہاں پھر یہ ٹرم ڈیوائز ہوئی کرم اللہ وجہ کریم اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے اس پہ کرم فرمائے اپنا تو یہ چیز ہے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا انسان کے ساتھ زیادہ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں تو نبیلاسلام نے کہا میرے ساتھ جو شیطان تھا جن تھا چونکہ شیطان جن ہے اور یہ جتنے شیطین اٹیچ ہیں وہ اسی بڑے شیطان کی اولاد ہے وہ متی ہو گیا وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے حضور کے بعد کسی کے لیے گرنٹی نہیں صلی اللہ علیہ البتہ نبی اسلام نے وظائف ضرور بتائے ہیں یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں سورہ ذخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ شیطان کو ان کے قرین کو وہ حمزاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے قرین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے شیطان بھی جن بھی پھر اسے مسلط ہونے دیتے ہیں وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس سے محفوظ رہتے ہیں ظاہر وہ ایک مصیبت تو ساتھ لگی ہوئی ہے نا آپ نے اس سے بچ کے چلنا ہے جس طرح کئی ایک کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہم نے بچ بچا کے اپنی زندگی گزارنی ہے مصرد عمل میں حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی تالی امام بخاری لے کے آئے کہ شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر یعنی ایک خوفناک سی شکل کا ایک سمجھ لیا جس جانور بیٹھا ہوا ہے اس حالت میں اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے جو دل میں داخل کرتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سونڈ باہر نکال لیتا ہے جتنی دیر ذکر میں رہتا ہے اور ذکر کے لیے یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ذکر مطلب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بن کے جو لوگ رہتے ہیں اللہ کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں ذکر کے لیے زبان ہلنا ضروری نہیں ہے اللہ کا تصور بھی ذکر ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی توجہ کے ذریعے یہ وہ ذکر ہے جس سے کسی بھی وقت انسان غافل نہیں ہو سکتا ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے شیطان کے لیے تھریٹ کے طور پر اور آپ اللہ تعالی کے ساتھ مخلص ہوں گے گناہوں سے بچ جائیں گے اسی طریقے سے آخری جو تین صورتیں ہیں الموزات تین پناہ دینے والی صورتیں شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آئے رات کو سونے سے پہلے حضور علیہ السلام تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی السلام انہی صورتوں کے ذریعے دم ڈالا کرتے تھے اسے اب ادو ترمزی میں موجود ہے نبی السلام نے صحابی کو وسیعت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لینا ابود ترمزی میں حدیث ہے جو صبح کے وقت تین دفعہ اور شام کے وقت تین دفعہ پڑھ لے یہ تین صورتیں ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی اور ترمزی میں اور سنسائیل کوبرا میں زبردست حدیث ہے فضائل قرآن والے چیپٹر میں کہ جب یہ آخری تین صورتیں نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے پھر باقی دعائیں چھوڑ دی تھی صرف ان تین صورتوں کو ہی لیا کرتے تھے ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں آپ دنیا کی کوئی دعا سوچیں تو وہ ان تین صورتوں میں کور ہے سور اخلاص اللہ کا ذکر ہے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں اس کائنات کا مقصد توحید ہے نا اور توحید کا سمم بونم جو ہے وہ سوریہ اخلاص ہے توحید کیسی ہونی چاہیے تو شیتان تو بھاگتا ہے توحید سے پھر سورت الفلق ان تمام چیزوں سے متعلق ہے جو باہر سے انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں العود بیرب الفلق منشر ما خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے مجھے بتائیں آپ کوئی دعا بچ جاتی ہے پیچھے منشر ماں خلق شیتان ہو انسانوں میں سے جنات میں سے سازیں کرنے والے لیکن پھر آگے بھی سورج چلتی ہے من منشر ماں خلق و منشرفا سات فلقد و منشر ہاسدن ادا حسد اور سورت الناس ان تمام برائیوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے حلآود رب اناس این نبی آپ عرض کریں کہ میں پناہ میں آتا ہوں پوری انسانیت کے رب کے مالک الناس جو سارے انسانوں کا مالک ہے الہ اناس معبود ہے سب کا من شر الوسواس خناس جو اندر سے وسوسے سے ڈالتا ہے نا خناس اس کی برائی کے اگینسٹ الدی یوس وی صوفی صدور الناس ملل جنتی والناس خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو ہی میری حفاظت کر تو یہ المعوذتین ان سے بہتر دعائیں کوئی ہی نہیں ہیں ان سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی ہی نہیں ہے اس سے بہتر تعویز کوئی ہی نہیں ہے میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ کلپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویزات یہ ہے نبی کے تعویزات تعویز لٹکانے کے ہم خلاف ہیں تعویز پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا جو نبی الاسلام نے بتایا ہے المعاوزات تین پناہ دینے والی صورتیں ان میں بھی آخری جو دو صورتیں وہ سپیسیفک ہیں المعاوزئین دو پناہ دینے والی صورتیں تو یہ صورتیں ان صورتوں کے فضائل پہ میں نے پوری پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اسی لیے لیکن یہاں پہ تقاضا تھا کہ میں اسے ڈسکس کرتا کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ وظائف ہے پھر ایک اور وظیفہ جو بخاری مسلم میں آیا آؤ دبل شیطان الرجی دو لوگ لڑ رہے تھے نبی الاسلام نے کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا کیونکہ یہ شیتان کے ہتھے اس وقت چڑھے ہوئے وہ نفس کی خاطر لڑ رہے تھے نا اللہ کے لیے غصہ آنا تو این ایمان ہے لیکن نفس کے خاطر خام کا غصہ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے لیے آئی تو روچی پھر ایک اور وظیفہ جو اسمائے آزم میں سے ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا لاہ ولا کبا اللہ بلّہ نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ جو المسترکلی حاقم میں دعا ہے جو ہم نے صبح شام کی ازگار میں ڈالی ہوئی یہ بھی ساری دعائیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں اس میں جو سیدہ فاطمہ کو حضور نے گفٹ دی ہے کمال کی دعا ہے نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اے میری بیٹی مجھ سے تم کیوں نہیں لے لیتی یہ دعا کہ صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیا کرو یا ہے یا قیوم۔ رحمتی کا استغیف اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں شنی کلّا میرے لیے میرے تمام کاموں کو سمار دے۔ ولا تکلنی الا نفسی طور اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ ہونے دینا ہے اللہ تو ہی مجھے تھامنا کیا کمال دعا ہے یہ ساری دعائیں اگر نبی الاسلام کر رہے ہیں اور آگے اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہر وقت رجوع اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی بخاری کے حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں خود ستر دفعہ اللہ تعالی کے حضور رجوع لاتا ہوں پورے دن میں استغفر اللہ و اتوب ال نبی السلام اور یہ ستر کا عدد تو آپ نے محاورت ان استعمال کیا مراد کثرت سیکنڈوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ نبی السلام کی روٹین تھی اللہ کی طرف رجوعانا ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اپنے سب سے بڑے ازلی دشمن شیطان کے اگینسٹ اس کی پناہ میں آنا یار قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے اوز بلّہ پڑھنی ہے اور واجب ہے سورے انل کیمبر نائنٹی ایٹ تو باقی کام تو آپ چھوڑ قرآن تو آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں جو ہے ہی نیکی کا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ میں نے الرجیم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی کی تفسیر اس میں شیطان بن کے نہ گس جائے جو قرآن میں لکھا ہے منوان من میں اس کو ویسے ہی لوں تو ہی پھر ہدایت ملے گی اب دیکھ لیں نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے تو پہ ہوتے ہیں مسلمان پوری زندگی قرآن پڑھتا رہتا ہے تاجد بھی پڑھتا ہے عبادات بھی کرتا ہے اور پکا شیر کے اوپر مر جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس نے کیا نکالا اس قرآن میں سے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے اور دوسرا شخص ریگستان میں بھی ایک اچھی زندگی گزارے لیکن چونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے تو پھر جو شیطانی عقائد اور نظریات ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور پوری زندگی اس چنگل سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنے بڑے لیول کا کہ انسان جب دیکھتا ہے یار اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی غلط اتنے سارے لوگ ہو سکتے ہیں ہمیشہ اکثریت ہی گمراہی پر رہی ہے حق میں ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں امبی اکرام علیم السلام کی دعوت پر لبائی کہنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے اور یہ حضور کی بھی جو آپ کو امت اتنی بڑی نظر آ رہی ہے نا یہ بھی نبی اسلام کا خاصہ ہے یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی امت بڑے لیول پہ ہوئی ہے موسیٰ علیہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے ایک لوت ان پر ایمان لائے یا ان کے گھر والے تھے بس اسی لیے اسی صورت کے اینٹ پہ آئے گا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت ہے کیونکہ امت کوئی نہیں تھی نہ ذات اکیلے ہی امت ہے تو اگر کوانٹیٹی اتھینٹسٹی ہوتا تو حضرت ابراہیم اسلام کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ اٹیچ ہوتے یہ تو چونکہ آخری نبی تھے اللہ نے ایک غیبی تائید فرمائی ادروائز انبیاء رام کے ساتھ بہت کام لوگ اٹیچ ہوا کرتے تھے مجھے بتائیں ساڑھے نو سو سال نو الا اسلام دعو تو تبلیغ کرتے رہے بندے صرف اٹھہتر مسلمان ہوئے ہیں کیوں حق ہے ہی کڑوا تو عید کرنا ہر بندے کا حوصلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں اس لیے ہرڈل بھی ہیں نفس کی شکل میں بھی شیطان کی شکل میں بھی. اس لیے اللہ کی طرف رجول آنا چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم آمین وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَةً اور جب ہم کوئی آیت لے جاتے ہیں اسے بدل دیتے ہیں تو اس کی جگہ ایک نئی آیت دے آتے ہیں یہ نسخ و منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے قرآن حکیم میں پانچ مقام آتی ہیں جو اللہ تعالی نے جن کا نسخ فرمایا پہلے حکم اور تھا اور بعد میں اور آیا بلکہ اپروپریٹ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک حکم تھا اور بعد میں پرمنٹ ایک ڈفرنٹ حکم نازل ہوا جس نے اس پرانے حکم کو منسوخ کر دیا قرآن میں آیات اس طریقے سے ویسے سنت میں تو کئی ایک امال ہے جن کی بعد میں آسانی آگی جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو آگ پہ, پہ پکی ہوئی چیز کو کھائے گا تو وہ وضو دوبارہ کرے گا لیکن پھر نبی اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ, پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا صرف کلی کی اور اسی موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی پہلے ہر نواز کے لیے وضو الگ سے کرنا ہوتا تھا خواب کا وضو ہے یا نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سانی دی کہ ٹھیک ہے اگر وضو ہے تو دوبارہ وزو کرنے کی ضرورت نہیں تو پرانا حکم منسوخ ہو گیا اس طرح قرآن میں بھی آیات منسوخ ہوئی ہیں پہلے حکم تھا کہ جو عورت برد کرتی ہے سورہ النساء میں اسے گھر سے باہر نہ نکلنے کی اجازت دو یہاں تک کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے قید نہیں کرنا لیکن گھر میں رہے گی وہ مار نہیں نکلے گی لیکن اسی آیت میں آیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم نازل نہ فرما دے وہ پھر سور النور میں حکم نازل ہو گیا سو کرڑوں کی سزا اسی طریقے سے سورت البکرا میں وسیعت کرنا فرض کیا گیا تھا کہ جو موت کے قریب ہے یا کسی سفر پہ جا رہا ہے اور امید نہیں واپس آنے کی کوئی مس ہیپنگ ہو سکتی ہے تو وہ گھر والوں کے لیے وسیعت لکھتے ہیں لیکن بعد میں پھر صورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین خود نازل فرما دیے اب وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں اب وسیعت واجب نہیں رہی وسیعت کریں یا نہ کریں غلط کر دیں صحیح کر دیں تب بھی تقسیم جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے مطابق ہوگی جو صورت النساء میں آئے تو وہ آیت منسوخ ہوگی اسی طریقے سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو بھی نبی اسلام سے کوشچن پوچھے گا تو پہلے کچھ صدقہ اور خرات کرے گا کیونکہ لوگوں نے اپنی عادت بنا لی تھی حضور کی زندگی اتنی امپورٹینٹ آپ کو ٹائم بھی بہت تھوڑا ویلیبل تھا ظاہرہ اللہ کے تو پلان میں تھا کہ آپ کو ایک چھوٹی عمر میں اٹھا لینا سکسٹی ایئرز یار کوئی ایج تو نہیں ہوتی سکسٹی تھری تو لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے نا ہمارے جو سولر ایئرز ہیں اس کے اعتبار سے تو نبی اسلام سکسٹی ون ایئرز کی عمر میں دنیا سے چلے گئے یہ کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی اس میں بھی صرف آپ کی لائف جو ہے وہ تو اکیس سال ہی ہے نا 40 سال تک تو نبی الاسلام کی ایک زندگی ڈورمنٹ پوزیشن میں تھی اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی دعو نبوت نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں اب لوگ جو نیو مسلم ہوتے تھے ویسے ہی دل لگی کرنے کے لیے بھی نبی اسلام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی خام خاں سوال لے کے آ جاتے تھے ٹھیک ہے تو پھر قرآن میں حکم نازل ہوا کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ اور ہرات کرو گے تاکہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو گے تو تمہیں قدر ہوگی کہ واقعی سوال ہوگا تو کرو گے ایم نہیں کہ, کہ میری بھی گال سن لو یہ کرتے تھے لوگ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا جب صحابہ رام کی ٹریننگ ہوگی تو کہا ٹھیک ہے یہ تین میں نے آپ کو موقع بتا دیے کہ جو آیات منسوخ ہو چکی ہیں پہلے حکم ڈفرنٹ تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈفرینٹ حکم نازل فرما دیا اسی طریقے سے ایک چوتھا موقع سورت الانفال میں پہلے حکم نازل ہوا کہ ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری محسوس کی ہے جانچ لی ہے یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا پہلے ہے ہی نہیں تھی کمزوری کیونکہ مکے میں تو ہے سارے سارے مدینہ شریف میں تعداد ہو گئی لیول وہ نہیں تھا تو اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا ایک سو پچیس کے پچیس کاملان لیکن بعد میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے لیکن اس لیول کے نہیں تو اوور ریشو گر گیا پھر اللہ تعال مایا کہ اب تمہارے اندر وہ والا معاملہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک سو پچیس بھی نیچے آ گئے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن جو بعد والے ہیں اس کی وجہ سے اوور آل پروپورشن گر گیا تو اب ایک مسلمان دو کے اوپر بھاری ہوگا پہلے ایک دس کے اوپر بھاری تھا تو یہ منسوخ ہوا تو اس طرح کے جو نسو کو منسوخ والا معاملہ ہے یہ ٹوٹل چار پانچ باتیں ہیں جو مولویوں نے رٹی ہی ہوئی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں قرآن ٹیک نہیں پڑھنا ہو سکتا ہے وہ آئے منسوخ ہی ہو آپ کو پتا ہی نہ ہو اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ تم پہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے قرآن کے دشمنوں اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے اعلی یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے مجھے بتائیں یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ مثالیں دی ہیں یہ ٹوٹل قرآن کا ناسا و منسوخ ہے یا حدیثوں کا کچھ بتایا اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کو بندہ گمراہ ہو جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں حکومتی لیول کے اوپر ایک عام بندے کا ان چیزوں سے لینا ہی کوئی نہیں تھا رہا وہ آگ پہ بکی چیز کے اوپر وضو کرنا یا ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا وہ ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ہمیں فائنل حکم پتا ہے کون سا مسلمان ہے جو قرآن میں شراب والی آیت پڑھ کے شراب پینا شروع کر دے گا کہ نماز کے قریب بعد جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو بعد میں شراب مکمل آرام ہوگی ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ شراب آرام ہے کوئی غلط رزلٹ نہیں نکالے گا لیکن چونکہ ایک رون ڈالنی تھی قرآن سے دور کرنا تھا اس قسم کی پانچ چھ باتیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں اچھا دس ہو جی یاد دسو جی دیکھنا تو نہیں پتا کوئی شخص اس طرح کی غداری اپنے دین کے ساتھ کرے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کا کسٹوڈین ہو دین کا کسٹوڈین وہ شخص ہوگا جو سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوگا کہ بھائی کوئی ایسا مجھنا نہیں بہت آسان ہے دنیا میں بھی دیکھیں جو ٹیچر اس طریقے سے اسٹوڈینٹس کو لے کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ بڑا سانسان ہے تھوڑی سی محنت کریں ان شاء اللہ تعالی مولوی پڑھنا ڈریکٹو ہو جاؤ گے وہ گمراہ نہیں اس کو پتا ہے پڑھا تو پھر میں گیا میں تو جل ہی طریقوں پہ چل رہا ہوں اسی لیے تو ان لوگوں نے ایک ہزار سال تک نہ قرآن کا ترجمہ کیا نہ بخاری مسلم کا ترجمہ کیا اپنی کتابیں فارسی میں لکھتے رہے کشما جہ فارسی میں لکھی گئی ہے عربی میں لکھنی تھی نا کیونکہ وہ لکھی یہاں کے لوگوں کے لیے ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے قرآن نے ادھر کے لوگوں کا دماغ کھولنا تھا قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا ان کو کہا آپ عربی میں پڑھے سواب ہوگا اپنے سارے معاملات انہوں نے فارسی میں کیے جتنی فک کی کتابیں لکھی ہیں ساری فارسی میں لکھی ہیں کیونکہ یہاں فارسی زبان ہوتی تھی آپ لکھ رہے ہیں اردو میں یہاں بھی جو کتابیں یہ فضائل مال کو عربی میں لکھو نا اردو میں کیوں وہ لکھ کے ان کے والے کی ہوئی ہے تلاوت کریں صبح شام ثواب کمائے کیونکہ وہ انہوں نے نظریات ڈال لے قرآن کا درس نہیں دیں گے اور عرب ملکوں میں فضائل مال اردو میں نہیں پڑھتے وہاں پہ فضائل مال رکھی نہیں ہوئی وہاں پہ ریاض الصالین پڑھتے ہیں جو حدیثوں کی کتاب ہے امام نبوی کی بہترین کتاب ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عربیوں کو پتا ہے یار یہ کون سی جالی یہ کسی کہانیاں پڑھ رہے ہو انہوں نے پڑھنے نہیں دینا ادھر حدیثوں کی کتاب رکھی ہوئی ہے وہی تبلیغی جماعت ہے رائے ویڑ میں وہ فضائل مال پڑھ رہی ہے اور عرب ملکوں میں جہاں جہاں عربی سمجھی جاتی ہے وہاں ریاض الصالین پڑھ رہے ہیں ریاض الصالین جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں آٹھ سے آلموسٹ آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی ہے ہر ٹاپک کے اوپر آیات پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد بخاری مسلم کی حدیثیں اس کے بعد جامعہ تر ابو بد نسائی نے باجا کی عدیسیں سمپل نوٹس بنائے ہوئے ہیں اپنا کوئی جملہ نہیں نے لکھا صرف حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں کوئی ریزلٹ بھی نہیں نکالا ہوا کمال بات ہے وہاں وہ پڑھتے ہیں اب تو خیر آفیشلی سعودیا نے پورے ملک کے اندر ریاضین کا درس لازم کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبلیغ جماعت کو تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے اپنے جو ان کے اپنے امام مسجد ہے نا ان کو انہوں نے پابند کیا ہوا کہ آپ نے نماز کے بعد درس دینا تو ریاض الصالین سے دیں کیونکہ اس میں سوشل ایشوز ڈسکس ہوئے میں اخلاقیات ڈسکس ہوئے ہیں جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دین کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں بجائے کہ کوئی اپنے اپنے مولوی کی کتاب کھول کے پڑھ لے یا درس قرآن دینا تو وہ آپ دیں درس حدیث تو اسی میں کور ہو جائے گا ریاض الصالین کے اندر لیکن یہاں پہ مولوی و سنت کا دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے خلاف اور باتیں یہی پکڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس پہ عمل کر لیں مجھے بتائیں کون سی آیت پہ میں عمل کر لوں گا مثلا میں یہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری ہے اب ایک دو کے اوپر بھاری ہے تو میں کیا دس بندوں سے لڑنا شروع کر دوں گا اس آیت کو سن کے اس صورت الفال میں ایک جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے غزب بدر کے کانٹیکس میں بات کی ہے مجھے پڑھتے میں بھی پتا ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا خام خاں اس چیز کو تخت مشک بنایا ہوا لوگوں نے اور لوگوں کو دین سے متنفر کروا رہے ہیں یہ اصل میں دشمنی کر رہے ہیں تو یہ واضح اللہ تعالیٰ فمار ہے جب بھی ہم کوئی آیت بدل دیں گے لے جائیں گے اس کی جگہ اور آیت لے آئیں گے واللہ اللہ علم بیما اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما رہا ہے قالوا ان انت ان مفتر تو یہ کافر کہتے ہیں کہ اے نبی تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے اوپر ناجب باللہ بل اکثر لا علمون بلکہ اکثریت تو علم ہی نہیں رکھتے خام خاں ایک ورڈک دے رہے ہیں یہاں پہ اس لیے ذکر ہوا کہ جب کوئی حکم منسوخ ہوا تو کافروں کو تو بانا چاہیے کہ دیکھو پہلے یہ نبی یہ کہتا تھا اب یہ کہہ رہے تو پہلے خدا ٹھیک تھا یا اب خدا ٹھیک ہے یا اللہ تعالی نے اگر اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اسے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی وہ پہلے اس طرح نازل ہوتا اللہ کے بندو اللہ تعالی نے سرکمسٹانس کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے. ان سرکمسٹانس میں وہی حکم بہتر تھا اگر پہلے دن نبی السلام شراب کے اوپر بندی لگا دیتے تو اکثریت نہ ایکسپٹ کرتی وہ اتنے اس نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا آہستہ آہستہ انہیں ایجوکیٹ کیا گیا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے اصلاح کا معاملہ کیا لیکن آج جو مسلمان ہوتا ہے وہ پہلے دن سے اس کے اوپر عمل کرے گا آج بھی اگر کوئی شخص آدھی شرابی ہے شروع سے تو اس کو ہم پہلے دن تو یہ حکم نہیں سنا دیں گے کہ بھائی تم نے چونکہ شراب پی بھی ہے تو اب تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آہستہ آہستہ اسے کہیں گے یار اس عمل کو چھوڑو یا ایٹ یار نماز کے اوقات میں نہ پیو پھر آہستہ آہستہ سٹیپ وائز اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو آدھی مجرم ہے تو حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی حکمت کے ساتھ چلایا چونکہ قرآن کوئی سلیبس کی بک نہیں تھی کہ یک مشت پکڑا دی گئی ہو یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے چونکہ سرکمسٹانس کے اوپر حالات اور واقعات کے اوپر نازل ہوئی ہے اس لیے اس کا سٹائل بالکل ڈفرنٹ ہے باقی کتابوں سے وہ آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا زلح روح القدس این بھی تم فرماؤ کہ اسے تو روح ادس نے نازل کیا یعنی حضرت جیورئی اسلام نے مر رب تمہارے رب کی طرف سے بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کیا حق کے ساتھ مقصد کوئی جھوٹ کی امیزش نہیں ہے لیسب الدینہ آ منو تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے وہ و بشرا مسلم اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم رکھے اپنے رب کے سامنے یہ حکمت آ ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھے حالات واقعات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی اور ہدایت کی طرف گائڈ کیا گیا سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی آتا ہے یہ قرآن جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا اور اگلے انبیاء کے جو واقعات آپ سے بیان کیے یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اس کتاب کے اوپر ایک دن میں کانفیڈنس نہیں آتا آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا اس دن جو اس کا اعتماد ہوتا ہے اور جس دن وہ وہاں سے ڈگری لے کے نکل رہا ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کانفیڈینس لیول ہے وہ تربیت کے بعد اس لیول کو اچیف کرتا ہے پہلے دن میں نہیں کرتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح اہل ایمان کی بھی تربیت کی گئی 23 سال تک قرآن نازل ہوا کیونکہ ایسی امت تیار کرنی تھی جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا قیامت تک ہاں کم تم خیرہ امتن اخری چتلناس ختم نبوت کی برکت سے اب نبی والا کام شفٹ ہو رہا ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب ریٹائرمنٹ نہیں ہے اب قیامت یا نہیں ہے جس عمر نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بھائی اس کی تربیت پھر اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر طرح کے وصوصوں کو سیٹل کیا جائے تیئس سال میں جتنے حالات و واقعات نبی الاسلام پر ان کے صحابہ پہ آئے ہیں نا ان واقعات کے اوپر آیات نازل ہوں تاکہ مسلمان کال کو سوچے کہ اچھا حضور کے اوپر جب یہ ہوا تھا اس وقت پھر اللہ نے یہ نازل کیا تھا اس چیز کا جو مزہ ہے نا وہ اس چیز کا مزہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیبس کے طور پہ بتائیں سلیبس کے طور پہ آپ کتنا کسی کو بتائیں گے نہ ہو تو علی میں کی کمنٹری کا آپ کو مزا ہی نہ آئے کہ کہاں کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا اگر وہ غزوہ عہد نہ ہوئی ہوتی اور علی عمران میں اللہ تعالیٰ نے ساٹھ آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی ان کی اصلاح نہ کی ہوتی تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسیہ اور یرموک وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے پول میچ میں جو جیتا وہ میچ ہار گئے غزب عہد کا انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا صرف ڈسپلن لوز کیا بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا ساٹھ آیات نازل ہوئی اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی لئی صلی کا منل امر شی نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعال ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد ابن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بدوا نکل گئی اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر سابق کے اوپر تو بعد میں آیا ہے نا تاکہ سابق وہ آ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تشاہی تو کو نہیں نبی مقابلے کا منل امرشی نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اسی خالد ابن ولید کو انیس سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بدوا نکلی تھی سیف اللہ کا لکم ملا نہ صرف لکم ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد ابن ولید کو بنوایا رومنز کے خلاف پرشینس کے خلاف تو کہاں سے بات شروع کہاں ٹھیک ہے پھر صاحب اکرام کو جس طریقے سے اڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے تمہیں میں فتح ہو چکی تھی یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا وہ جو تیر انداز تھے پینتیس نے درہ چھوڑ دیا تو بھائی اس میں الفاظ یہی ہیں کہ لو سامو پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ ہیں ہم نے وعدہ پورا کیا کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی تو یہ کیا ہوا یہ تو حضور کے اپنے داں شہید ہو گئے تو کیا قرآن جھوٹا ہے اللہ نے کہا فتح دی تھی تم نے دیکھا نہیں تم انہیں قتل کر رہے تھے یہ بھاگ رہے تھے سارے یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائیں نا تم نے درا نہیں چھوڑنا کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کافروں کی طرف سے آئے ہیں ان کے پاس کیولری ہے یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ اب وہ ان پچاس تین اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی بس وہ اتر آئے خالد بن ولید کی قابی نظروں نے دیکھ لیا اوہ یہ اتر آئے پیچھے سے حملہ کیا ستر سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو حضور کے بھی دان شہید ہو گئے آپ کا اتنا خون نکلا بلڈ پریشر لاس ہوا آپ بیہوش ہو گئے صابن میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے باقی جو صابن تھے انہوں نے تلواریں پھینک دیں کہ آپ ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے جب حضور ہی فوت ہو گئے پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ محمد ان اللہ رسول ادخلط من قبل رسول افا امات او دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا دین قبول کر کے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رہو حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اسلام نے نہیں دنیا سے جانا نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی لیکن یہ آیات تراوت کی حضرت ابو بکر نے حضور کی میت کے اوپر بخاری میں آیا اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا تو جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑی تو کہتے مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ پہلے نازل ہوئی ہوئی تھی آٹھ سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی فٹ کدھر ہوئی حضور کی فات کے اوپر تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ رام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے وما محمد اللہ رسول قدخلت من قبل رسول دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں دنیا سے چلے گئے یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے ہی ختم نہیں ہو گیا اب ہم نے چلنا دیکھیں کیا ہمت ہے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں پھر بھی ایک مٹھی بھر جماعت نے نہ صرف عرب کے فطروں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینس کو بھی الٹ کے رکھ دیا یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی نبی اسلام کی وجہ, تھی اس کی وجہ سے تھی اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی ہوئی کی تھی یہ الحمد کریڈٹ جاتے ہیں ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبیل اسلام کے ساتھ وفاداری پھر نبھائی ہے تو وہ ٹریننگ یہی ہو رہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم کرتے ہیں ان قرآن کی آیات کے ذریعے گریجولی یعنی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بدر ہوئی تو سورت الانفال انفال میں کمنٹری نازل ہوئی عہد ہوئی تو سور عال عمران میں کمنٹری نازل ہوئی ہندک ہوئی سورت العزم میں کمنٹری نازل ہوئی ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کچھ منافقین باتیں کر رہے تھے پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ازمایا اور کیا ہوا پھر سورہ التوبہ تو پوری کے پوری غزوہ تبوک جو نبیل اسلام کی آخری جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف جو رومن امپائر ڈر گئی پہلے تو دھمکیاں لگا رہے تھے عرب کے بارڈر پہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے اس وقت آپ سمجھ لیں سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ خود آیا ہوا تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نبی الاسلام آ جائیں گے آپ تیس ہزار جانزاروں کو لے کے ڈیڑھ لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے اور وہ تیس ہزار بھی وہ ہیں کہ اکثر پیدل ہیں ان میں اسلح بھی کوئی نہیں ہے سواری بھی کوئی نہیں ہے سات سو, سو کلو کا سفر ریگستانی حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا پھر حضور ایک مہینے تک وہیں رہے ہیں اسی عرب کے بارڈر پہ جتنے قبیلے تھے وہ سارے خود وہ حاضری دے رہے ہیں یار سلح ہم بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کوئی آگے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے ایک عرب کے جنگجو کی پاور کو تسلیم کر رہے تھے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دے دی جو نہیں ایمان لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیوٹرل رہیں گے نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ کا ساتھ دیں گے اتنی بڑی سپر پاور چیلنج کر کے خود بھاگ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے چھوٹی بات ہے کہ پہلے للکار رہا ایک بدماش اور سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ ہے بارڈر پہ آ کہہ رہے کہ آؤ اور جب دوسرا بندہ تھوڑی ووج لے کے پہنچا اور وہ بھاگ گیا تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ تھی کہ گل بدھ گئی ہے ہاں ورنہ ووچ یورموکھ اسی دن ہوگی غزل تموک نہیں جنگ یورمک سابت ہونا تھا. حضور کی زندگی میں جرموک ہو جانی تھی حضرت عمر تک تو جاری تھی بات تو یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی غلبہ دیا تو سورہ التوبہ میں آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت ہے جس طریقے سے صحابہ کرام جو اہل ایمان ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے جو کمزور ایمان والے تھے جس طرح انہیں جھنجھوڑا ہے اور جو منافقین تھے جو ان کی کلاس لی ہے توبہ توبہ واقعی توبہ توبہ ہی ہے سورہ توبہ پڑھو تو میری تو فیوریٹ اگر کوئی سورت ہے نا پورے قرآن میں اس حوالے سے کہ انسان کو جھنجھوڑے وہ سورہ توپ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا کس طرح آزماتا ہے کہ انسان بالکل جب اپنے پھل کاٹنے والے ہوئے میں ہے کھیتیاں اتارنے کا وقت آیا ہے جس پہ پوری اگلے سال کا رزق ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت حکم ہوا ہے کہ چھوڑو ان کو خراب ہونے تو تم نے جہاد پہ جانا ہے اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں گیا تو میرے تو بال بچوں کا رسک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ نے کہا ہم کریں گے کیونکہ نبیل اسلام کے ساتھ اس وقت تم نے چلنا ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا بعض جہادی تنظیمیں بعض موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کی باتوں کو لے کے آج کل لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ تھی بھی سب کو چھوڑ کے نکل جاؤ آپ کو نہیں دے تو بالکل غلط ہے نبی اسلام کی مبارک زندگی میں جو اس قسم کے ایکسٹرا واقعات ہیں نا وہ ایکسٹرا آج نہیں ہوں گے کیونکہ ان واقعات کو اللہ تعالی کی وہی کی تائید حاصل تھی آج جو ہم کرتے ہیں وہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے رونگ بھی ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ ترغیب دلا سکتے ہیں کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آیا تھا کہ جو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا سوائے جو بیمار ہو کوئی مریض ہو کوئی معذور ہو یا کوئی عورت ہو ان کے علاوہ اگر کوئی آج نہ نکلا وہ منافق شمار کیا جائے گا اس لیے تیس ہزار کا لشکر نکلا تھا اور چاند ایک جو سست پیچھے رہ گئے ان کو بھی کتنے عرصے تک معافیاں مانگنی پڑی ان کی توبہ نازل ہوئی تھی اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے کتنا مشکل وقت تھا کاب بن مالک پہ وہ میں نے سورہ توبہ میں وہ واقعہ سنایا ہوا جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کاب بن مالک کی توبہ کا بیان تو یہ معاملہ تھا آج کل ہر بات کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانا اور لوگوں کو اس طریقے سے گرمانا یہ بالکل زیادتی ہے یہ خوارج کی اپروچ ہے تو یہ بڑا دیکھ سمجھ کے قرآن پاک کی آیات کو ایکزیکٹلی exactly فٹ کرنا چاہیے اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہاں میں کہتا ہوں کہ ایلفک کی ضرورت ہے یہ وہ ہے جہاں تک معاملہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھ آئے گی لیکن جو اس طرح کے دقیق چیزیں ہیں, جو عام بندے کی ضرورت تھی عام بندے مجھے بتائیں ایک ریڈی لگانے والے نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت جاد فرض ہوا ہے کس وقت نہیں ہوا تو اسے ان آیات کو پڑھ لینا ہسٹری کے طور پہ کافی ہے وہ یہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا انہیں کوئی آرمی چیف نہیں بانٹ جانا بے فکر ہو اور جو اس پوسٹ پہ پہنچے ہوئے انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے اگر خود نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انہیں سمجھا سکیں ان کا لیول ایسا ہوتا ہے لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں قرآن ایک عام آدمی کے لیے بھی ہدایت کے لیے الحمدللہ کافی ہے میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر اسے کنکلوڈ کرتے ہیں سبحان أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا